سورت البقر آیت ایک سو انسٹھ تا ایک سو ساٹھ اندی ن بَعدَ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ إِلَّا يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ <الرَّحِيمًا> جو لوگ اللہ تعالی کی طرف سے نازل فرمائے ہوئے حق کو چھپاتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی لانت اور ساری مخلوق کی لانت لیکن اگر وہ توبہ کر لیں اور حق کو بیان کریں تو ان کی توبہ قبول ہے ترجمہ جو لوگ ان کھلی کھلی باتوں اور ہدایت کو جسے ہم نے نازل کر دیا اس کے بعد بھی چھپاتے ہیں کہ ہم نے ان کو لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کر دیا ہے یہی لوگ ہیں کہ ان پر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے فرشتے انسان ساری مخلوقات لانت کرتے ہیں مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور حق بات کو ظاہر کر دیا پس یہی لوگ ہیں کہ میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں اور میں بڑا توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہوں جو اس کتمان حق سے طائب ہو جائیں اور اعلاء کلمت اللہ شروع کر دیں تو وہ کتمان کی سزا سے بچ جائیں گے